ان کا حمید المجید سبحان کا انتل انت علیم الحکیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری رحل صدری و یسری قولي العقم قولی اعوذ باللہ من بن الرجيم من و نفق ہی اسم الرّرحمٰن الرحیم لادت سے دو فکر داعد اسلحو رحمت اللہ قریب یہ سورہ آراف کی آیت مبارکہ اور اس نے ہمارے لیے بہت سا تسلی کا سامان ہے بڑا ایک محبت بھارا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان رحمت اللہ ہے قریب میں نلمحسنی کہ بلا شبہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت قریب ہے ان بندوں کے جو محسن ہیں محسن بندوں کے اللہ تعالی کی رحمت قریب ہے بہت بڑی بشارت ہے بہت بڑی خوشخبری ہے رب عزت کی طرف سے ایک بڑا محبت سے بھرپور پیغام ہے صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے محسن بندے بن جائیں ویسے تو محسن کا مانا اچھا کرنے والے ہر عمل میں اچھائی کا پہلو اپنانے والے آگے چل کے بتائیں گے کہ وہ پہلو इससे ہے اس سے قبل چند جملے ہیں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں ایک انسان محسن کیسے بن سکتا جو اس سے قبل آئے مبارکہ ہے خود اور ابا کو خفیہ اپنے رب کو پکارو بڑی ایک آہوزاری کے ساتھ اب خفیہ چھپ کر تاکہ اخلاص کا پہلو غالب آ ہے اور اخلاص عملی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے رضا اور اس کی محبت کا باعث ہے یہاں تین باتیں ہیں کہ ایک بندہ صحیح معنی میں محسن کیسے بن سکتا ہے پکار کے ساتھ دعا کے ساتھ رب ربط علادہ کر پکارنا جو ہے یہ توحید ہے بلکہ عین توحید ہے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے ہر قسم کی دعا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اب دعا العبادہ دعا ہی پوری عبادت اور عبادت انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا حقیقی مقصد اور دعا پوری کی پوری عبادت ہے اگر آپ جاننا چاہیں کہ عبادت کیا ہے تو سن لیجئے دعا عبادت دعا کی دو قسمیں ایک ہے دعائے طلب اور دوسری دعائیں عبادت دعا عبادت میں تمام عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے عمرہ ہے صدقات اور زکوٰۃ ہے یہ سب دعائیں عبادت کہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس دعا کا مستحق ہے ہر عبادت کے لائق وہی ہے اور یہ بڑا اہم توحید ہے دوسری قسم ہے دعائیں مسالہ جو دعائیں طلب اللہ تعالیٰ سے مانگنا سوال کرنا یہ مانگنا اور سوال کرنا بھی اللہ سے کسی اور سے نہیں ہے دعائیں طلب بھی اللہ تعالی سے انی اصل و کلچ ہے کہ میں تم سے جنت کا سوال کرتا ہوں رسک حلال کا سوال کرتا ہوں شفا کا سوال کرتا ہوں آفیت کا سوال کرتا ہوں یہ سب دعا دعائے طلب کہلاتی تو آپ نے بخوبی یہ معلوم کر لیا ہوگا کہ پورا دین دعا ہے یا دعا عبادت تمام کی کا نظام اور یہ دعائیں طلب اللہ سے سوال کرنا اللہ سے ماننا دبا کو تضر خفیت اپنے رب کو پکارو اور اس سے دعا کرو جو کہ اصل توحید ہے تجرو بڑے الحا کے ساتھ بڑی آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر یہ دعا سرسری نہ ہو اور دعا جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ انسان کو علم ہی نہ ہو کیا مانگ رہے بس روٹین کے جملے ادا ہو رہے ہیں. نہیں اس میں تجربہ چاہیے بندے کو معلوم ہو وہ کس کو پکار رہا ہے اور کیا طلب کر رہا ہے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور خفیتاً یہ ایک اور شرط ہے چھپ کر مانگو لوگوں کی نظروں سے ہو کر مانگو اور اخلاص کے ساتھ مانگو اس میں رہا نہ ہو دکھاوا نہ ہو اور ابن اللہ علیہ حب المحد الدین بے شک اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا چونکہ پیچھے دعا کا ذکر ہے تو دعا میں حد سے بڑھ جانا اللہ کو پسند نہیں ہے عبداللہ عنہ نبی اسلام کے صحابی ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے دعا مانگ رہا تھا بلند آواز سے مانگ رہا تھا اس کی دعا سنی انہوں نے دعا کا جنت کا دخل تو کہ اللہ میں تجھ سے ایک سفید محل طلب کرتا ہوں میری دعا ہے کہ مجھے ایک سفید محل ادا فرما دے جب میں جنت میں داخل ہوں جنت کے دائیں درخت یعنی محل کی طلب اور رنگ بھی سفید ہو اور اس کی سمت بھی جنت کے تائیں درخت ہوفل نے یہ دعا سن لی فرمایا کہ اس طرح دعا مت کیا کرو اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو جنت کے محلات کا سوال کرو جب جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو اس میں ہر طرح کی نعمت میں میسر ہو کیونکہ نبی اسلام کی حدیث سے اللہ فرماتا ہے اعدت آیدادی مالا بلا خطرہ بشت کہ میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا تصور پیدا ہوا تو سب کچھ مل جائے گا تم شرطیں اور قاعدے کیوں لگا رہے ہیں؟ جب جب ہر نعمت میسر ہوگی تمہارے تصورات سے بھی بالا تو اس طرح دعا مت کیا کرو اور کہا کہ نبی رستان کے حدیث ہے کہ دور نہ ہو کچھ لوگ آئیں گے جو حد سے بڑھ جائیں گے دو چیزوں میں ایک دعا کرنے میں دوسرا استنجا کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے حد سے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو حد سے بڑھ جاتے ہیں تبھی تو نبی اعظم کی دعائیں بڑی جامع ہوتی تھیں بہت ہی جام سوائے توبار استغفار کا استغفار میں آپ کی دعا بڑی تفصیل کے ساتھ ہوتی تھی کہ میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیاں جان بوجھ کے بھول چوک سے سارے گناہ معاف کر دیا باقی جنت کا سوال ہے وہ ایک جامع طریقہ جنت کا سوال ہے یہ نہیں کہ جنتیں مجھے کھجوروں کی طرف دے دے گوروں کی طرف گورے نہریں دیتے سب کچھ ملے گئے مگر توبہ اور استخار میں آپ کی دعا تفصیلی ہوتی تھی تمہارا اللہ تعالیٰ کے محسن بندے بننا چاہتے ہو تو ایک تو یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ عین مکتا توحید پر قائم دعا اصل عبادت ہے اور عین توحید ہے اسے برقرار رکھو اور دعا میں بھی تجروں کا پہلو ہو الہا کا پہلو ہو اخلاص کا پہلو ہو ریاکاری نہ ہو اور آگے فرمایا فلاطف سے اصلاح یا زمین میں فساد بپا نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد جبکہ زمین کی اصلاح ہو چکی اور اللہ نے زمین کی اصلاح کر کے تمہیں اضاف فرمائی اس کو بگاڑو مت اس میں فساد بپا مت کرو اللہ یہ نہیں کہتا کہ زمین کی اصلاح کرو اصلاح ہو چکی اس میں بگاڑ پیدا نہ کرو فساد بپا نہ کرو اللہ کی بڑی پیاری زنین ہے اللہ نے اس کو سجایا ہمارے لیے کہیں پہاڑ ہیں کہیں ہریالی ہے کہیں پانی ہے کہیں سہرا ہے کہیں میدانی علاقہ کہیں گرمی کہیں سردی یہ سارے اس کے حسن ہیں پانی کا اپنا حسن ہے پہاڑ کا اپنا حسن ہے سہرا کا اپنا حسن ہے تو اس نے سجا کے سب کچھ دے دی زمین ہلتی تھی اللہ نے پہاڑوں کو میخے بنا کر گاڑ دیے زمین کو پرسکون کر دیا تو اس کو مزید سجانے کی ضرورت نہیں ہے بگاڑو نہیں اس کو بگاڑ پیدا نہ کر بگاڑ کیسے پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ کی کشادہ زمین اللہ نے کشادہ راستے دیے اپنے جلوسوں کے ذریعے دھرنوں کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر راستے بند کر دو یہ زمین کا بگاڑ ہے حسن نہیں ہے زمین کا بگاڑ ہے اللہ کے کشادہ راستوں کو بند کرنے کے مطالعے پھر اس میں گناہ اور معصیتوں کی سیاح کاریاں شرک ہے, ہے. تو زمین کو بگاڑ رہا. تو زمین کو بگاڑو نہیں جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی اللہ رب العزت زمین بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ کتنی زمینیں بنجر ہوتی ہیں اور اللہ کا بارش کا نظام زمین کو شاداب کر دیتا ہے معطر کر دیتا اصلاح کا سلسلہ قیامت قائم آثار رحمت اللہ کئی فیح اللہ رب عزت کی رحمت کے آثار دیکھو کس طرح وہ زمین کو زندہ کرتا ہے مردہ ہونے کے بعد بنجر زمین شاداب ہو جاتی ہے لہلحہ ہاں اٹھتی ہے اللہ کے عمر سے یہ بارش کا نظام اللہ تعالیٰ کا اور اللہ نے یہ بات کفار قریش کے سامنے حجت بنا کر پیش کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی مردے بھلا کیسے زندہ ہوں گے جو لوگ سڑ چکے گل چکے ہڈیاں سیدھا ہو کر مٹی بن چکی وہ دوبارہ بھلا کیسے اٹھائے جائیں گے تو تمہارے سامنے دلیل موجود ہے جو ذات مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے وہ ذات قیامت کے وقوع کے وقت ان قبر کے مردوں کو اٹھانے پر زندہ کرنے پر قادر ہے مردوں کو بھی زندہ کرے گا ہر شہر پر اس کو قدرت حاصل تو اگر چاہتے ہو کہ تم موسم بندوں میں شریک ہو جاؤ شامل ہو جاؤ تو زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرو ہر وہ چیز جو زمین کے حسن کو خراب کر دے جس میں گناہ ہے سر فہرست اور گناہوں میں شرک سر فہرست گنا جو زمین کی حسن کو خراب کر دیتے زمین کو سیاہ کر دیتا گناہوں کی کثرت یہ زمین کی حسن کو برباد کر دیتی تو بگاڑ پیدا نہ کرو اور آگے پھر فرمایا بدڑو خوف متمایا اور اس کو پکارو یہ پکار کا دوبارہ حکم آگے اس کو پکارو دو شرطوں کے ساتھ خوف اور تما خوف کمانا اس کا ڈر اس کے عذاب کا ڈر اس کی ناراضگی کا ڈر اس کی لانتوں پھٹکاروں کا ڈر وہ انداب ہی ہو رہا یاد رکھو میرا عذاب بڑا دردناک ہے اس عذاب کا ڈر تما کا مانا لالچ اس کی رحمت کی اس کی جنت کی اس کی رضا کی یہ دو مزید شرطیں آ گئی اللہ تعالی کو پکارنا خوف کے ساتھ ہو تما کے ساتھ پیچھے دو شرطیں گزری تجرب خفیت ہے الحا کے ساتھ ہو بہت گڑ کر ڈوب کر سرسری نہ ہو صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ ایک انسان دل سے پوری گہرائی سے اللہ تعالی کو پکارنے والا ہو خفیہ کمانا دعا میں ریاکاری نہ ہو اخلاص کا پہلو تو قبولیت دعا کی چار شرطیں ایک تجر دوسرا خفیہ اخلاص تیسرا خوف اس کے عذاب کا اس کی ناراضگی کا اور چوتھا تمن اس کی رحمت کا اس کے جنت کا جو دعا ان چار شرائط سے خالی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے کہ دعا میں جلدی مت کرو ایک بار مانگی ہے دو بار آپ کے دعا قبول ہی نہیں ہوتی پھر مانگنا چھوڑ دو یہ تجروں کے خلاف ہے الہا آہو داری تذرو بار بار مانگنا تو قبول تو دعا کی چار شرائط ہیں خوب دعا کرو کہ دعا عین تو ہے اور دعا میں یہ چار رنگ پیدا کرو اگر چاہتے ہو کہ محسن بندے بن جائے ان باتوں کے ذکر کے بعد فرمائے کہ ان رحمت اللہ قریبوں میں نرماش ان حرف تاقید ہے بے شک بلا شبہ اللہ کی رحمت محسنین ان کے قریب ہے جو اس کے محسن بندے ہیں ان کے قریب ہے رحمت اللہ کی صفت ہے رحمان الرحیم اس کا نام ہے اور رحمان الرحیم سے صفت رحمت حاصل ہوتی مہربانی کرنا رحمت کرنا ہمارے سر ایمان وزاد رحمان اور رحیم اور صفت رحمت سے متصف ہوئے کسی تعویل کے بغیر ہمارے ملک میں اکثریت لوگوں کی صفت رحمت میں تعمیلیں کرتی ہیں. رحمت کا معنی ارادہ انعام یہ معنی کہاں سے آ گیا اللہ کی شفاعت میں اور اس کے ناموں میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہر نام کو مانو ہر صفت کو مانو اس کے معنی ظاہر کے ساتھ کسی تعبیر کے بغیر رحمت فرمانا اس کے صفت ہے ہمارا اس پر ایمان یہ اللہ کی رحمت جس پر ایمان لانا اس کی محبت کا ذریعہ ہوگا اس کے فضل کے حصول کا ذریعہ ہوگا معاشرے میں بہت سے لوگ رحمت کا انکار کرتے ہیں اور بہت سے لوگ رحمت کو مانتے ہیں تعویلیں کر کے منوانے کی تعویلیں کر کے اللہ رحمت فرماتا ہے کیسے جیسے اس کے لائق ہیں نہ اس میں کسی تشریح کا کوئی امکان ہے نہ کسی تعویل کا کوئی امکان ہے نہ کسی تحریف کا کوئی امکان ہے اللہ کسی بھی رحمت پر ایماندار مان لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے صحیح بخاری اسلام کی حدیث ہے رحمت اللہ کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ کیونکہ عمل تمہارا ذاتی کسب ہے نماز ہے روزہ یہ تمہاری محنتیں تمہارا کسب ہے اور تمہاری محنت اور تمہاری کمائی ایسی نہیں ہے کہ جو مل کر جنت کا سودا کر سکے جنت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت تو تمہاری جو قصب ہے تمہاری جو کمائی ہے یہ جنت کی خریدار بن نہیں سکتی ہاں تم عمل کرو عمل کرو اتنا کہ اللہ کو تم پر رحم آ یہ رحم جو ہے یہ جنت کے داخلے کا باعث بنے گی یہ رحمت اللہ کی رحمت بلکہ صاحبہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ یارسول یا آپ بھی نہیں جا سکتے آپ کے عمل کے تک کے لیے پوری دنیا کے لیے مثال ہے لقت کا نقل رسول اللہ اس وت ان آپ تو آئیڈیل آپ تو نمونہ تو کہ آپ کے عمل بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت کا سودا بن سکے جنت کی قیمت اور مول بن سکے فرمایا کہ نہیں اللہ تمنی اللہ بے رحمت جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے تب تک میں بھی نہیں جا سکتا رحمت کی قیمت ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ان رحمت اللہ ہے بے شک اللہ کی رحمت ہے یہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کس قدر رحمت کا احتیاج ہے کہ اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے کوئی بھی ہے حتیٰ کہ نبی ہے آخر اس زمانہ خاتمہ لمبیا امام لمبیا کیوں نہ ہو جب تک رب والا کی رحمت نہیں ہوگی جنت داخل ان کے لیے ممکن نہیں تو پھر ہم کس بات کی بولے ہمیں کس قدر رحمت کا احتیاط ہے کس قدر رحمت کی ضرورت ہاں خوشخبری کا پہلو ضرور ہے کہ رحمت اس کی بڑی وسیع ہے رحمتی وسے اد اس کا فرمان میری رحمت ہر شے پر وسیع رحمتہ دو صفات ہیں میری صفات رحمت اور صفات غضب رحمت جو ہے وہ غضب سے مقدم غصے سے پہلے میرا پہلا معاملہ رحمت کا ہوتا ہے غصے کا نہیں غصہ تب کروں گا جب تم غصہ خریدو ایسی حرکتیں کرو کہ رحمت کو کاٹ کر غصے کے امیدوار تب غصہ کرو یہ پہلو موجود اللہ نے کتاب لکھی ورش مول پرندہ کے پاس اس سے مراد اللہ محفوظ ہے یہ ایک خاص نسخہ جس میں یہ عبارت لکھی ہے رحمت ہی سبقت خود میری رحمت میرے غصے سے پہلے حدیث قدسی صحیح بخاری کی میری رحمت میرے غصے سے پہلے تو بشارت کا پہلو موجود ہے خوشخبری کا پہلو موجود نبی اثلان کے معروف حدیث صحیح بخاری میں ہوئی کہ اللہ رحم ہوحم ہے کہ جو اس عورت کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت ہے بیٹے کا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے بڑھ کر پیار ہے یہ غزوہ کے موقع پر آپ نے بات شاد فرمائی تھی بشرقین کے قیدی کچھ ایک مقام پر جمع کر دیے گئے ان قیدی میں خاتون بھی تھی اس کا بچہ گم ہو گیا شیرخار بچہ اسے ڈونڈ رہی ہے اس کی لاچاری اس کا استرار آہو داری صحابہ نے دیکھی نبی اسلام بھی دیکھ رہے سوچا اس عورت کی کیفیت پر کچھ صحابہ کو درس دے دو امت کو پیغام دے جاؤں جا تم ایک اطراؤ نہ کیا خیال ہے یہ عورت اتنی بےقرار اس کو بچہ اگر مل جائے اپنے ہاتھوں سے جلتے تندور میں ڈال دے گی آگ میں پھینک دے گی اور نہیں اس کی محبت دیکھیں اس کی ممتا دیکھیں والے سن لو اپنے اس بچے سے جو اس عورت کے دل میں پیار ہے محبت ہے شفقت ہے رحمت ہے اللہ اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ رحمت اور شفقت اور محبت کرنے والا قیم نے کئی ایک مقام پر لکھا ہے کہ ایک گھر سے ماں بیٹے کے لڑنے کی آواز آ رہی تھی جھگڑا کرنے کی آوازیں بلند ہو رہی بیٹا کتنا بد نصیب جس نے ماں جیسے ہستی کو رولا دیا اور پریشان لڑ جھگڑا کر رہا اور کیا اس کی کرتوتیں ہوں گی کہ ماں نے اس کو تھکا دے کر باہر نکال دی اپنا چہرہ مجھ سے گم کر دو مجھے کبھی نظر نہ ہو اور بیٹے نے بھی کہا مجھے تم اب مؤ تک نہیں دیکھو کبھی گھر نہیں آئے ماں نے بھی کہا جاؤ دفعہ دروازہ بند کر لیا اب اس بیٹے کو دیکھ رہا ہوں تھوڑے ٹہل رہا ہے ادھر جا رہا ادھر جا رہا سوچا ہوگا پھر رات کو سوؤں گا کہاں مجھے کھانا کون کھلائے گا یہ محبت جذبات کون مجھے پیش کرے گا اب وہ پچھتا رہا ہے ناد مو رہے اور بڑے بوجھل قدموں سے گھر کی طرف چلا گیا گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد گھر کی طرف چلا گیا آہستہ سے دروازے کو تستقی دروازہ فوراً کھل گئے مانا ماں بھی کھڑی میرا بیٹا آ جائے اسے گلے لگا لا تو مجھے حدیث یاد ہے یہ ماں کا پیار ہے یہ ماں کی محبت ہے اور نبی اسلام کا فرمان کہ اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے تو ان میں رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت بڑے بے تحاشا بشارتوں کے پہلو اس کی رحمت اس کے غزل سے مقدم ہے اور اس کی رحمت اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے اس کی رحمت ہر مقام پر موجود ہے فرشتوں کی دعا کل شی رحمت و علم مانا جہاں تک اللہ کا علم ہے وہاں تک اللہ کی رحمت ہے اتنی وسیع رحمت خشادہ رحمت بچارتوں کی ایک لائن لگی ہوئی لا متناہی سلسلہ اور پھر آگے قریب یہ قریب ہے اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے محسن بندوں کے اللہ کی رحمت قریب ہے محسن بندوں کے مانا جو رحمت کا ٹھکانہ ہے وہ محسن بندوں کے قریب ہے اس قرب کی جو مسافت بیانے کی گئی قریب ہے جہاں رحمت کے خزانے پڑے ہوئے رحمت کا مکان اور مقام ہے وہ مقام اور وہ ٹھکانہ ٹھکانا بندوں کے قریب ہے یہ مانا اس لیے کر رہا ہوں کچھ طلبا یہاں بیٹھے ہیں کیونکہ جملے میں بظاہر مطابقت نہیں ہے رحمت اللہ ہے رحمت پائتان اس کی وجہ سے اور قریب اور اس کی خبر وہ مذکر حالانکہ مفتہ خبروں میں مطابقت ہوتی ہے مفتہ مزکر ہو خبر مذکر ہوگی مفتہ مونس ہو خبر مونس ہوگی اور پچھتا نہیں میرا بھائی آئی اور میری بہن آیا اس طرح تو نہیں ہوتا مذکر مونس کا فرق ہوتا تو یہاں مفتہ مونس ہے اور خبر مذکر تو اس لیے جو اصل جو بہت سرین والا ماں والا سے جواب تھی ایک جواب یہ بھی ہے رحمت مراد مکان رحمت ان رحمت اللہ ان مکان رحمت اللہ قریب مکان مذکر ہو گیا غور مذکر ہو گیا تو رحمت کا ٹھکانہ رحمت کا مقام رحمت کا خزانہ سارا کا سارا قریب محسل بند ہو گیا اتنی بڑی بشارت رحمت کا جز نہیں بندے اتنے قابل تعریف ہیں کہ رحمت کے خزانے ان کے قریب ہیں رحمت کا ٹھکانا ان کے قریب ہے رحمت کا مقام ان کے قریب ہے نبی اسلام کی حدیث ایک رحمت اللہ نے پیدا کی سو اجزاء کے ساتھ سو رحمت ہے ان میں صرف ایک رحمت زمین پر اتارتی جب سے دنیا بنی وہی رحمت چل رہی ہے ماں بچوں سے پیار کر رہی ہے باپ بیٹوں سے بھائی بھائی سے دوست دوست سے حتیٰ کہ جانور اپنی اولادوں سے اسی رحمت کے ایک حصے کی بنا باقی دنان میں رحمت قیامت کے لیے محفوظ ہے اور یہ متلقن رحمت ہے دنیا کی بھی آخرت کے لیے میرے محسن بن محسن کو جو تین چیزیں مذکور ہیں رب تعالیٰ کو پکارنا اسی کو کسی اور کو نہیں عقیدہ بن جائے صرف اللہ کو پکارنا وہی مشکل کشا وہی حاجت روا وہی ہمارے تجربوں کو سننے والا وہی حاجت پوری کرنے والا اور کوئی نہیں یہ توحید اپنے اندر کوٹ کوٹ کے بھر لو اور دعا کرو ان چار شرائط کے ساتھ الحا اور آہودارے خفیہ اخلاص اس کے عذاب کا خوف ہو اور اس کی رحمت اور جنت کا تما اور اس کے ہرس اس کے بغیر دعا قابل قبول نہیں یعنی دعا اگر خالی ہو ان میں سے کسی بھی نقطے سے تو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا جب بھی دعا کرو چار پہلو آپ کے ذہن میں کے ساتھ کرو اخلاص کے ساتھ کرو اس میں ریاکاری نہ ہو اور اس کے عذاب کا خوف ہو اس کی وعیدوں کا خوف ہو اور اس کے وعدوں کا تما اور لالچ اور حرص ہو وہ دعا قابل قبول بھی ہے اور یہ موشن بندوں کا بتیرا ہے ان شرائط کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں اور زمین میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے اللہ کی مخلوق اس کو اور حسن سے بھر دیتے ہیں نیکی سے تقوی سے توحید کے اقامت سے بھر دیتے ہیں یہ محسن بندے ہیں محسن لفظ کو اگر دیکھا جائے اس کا معنی کیا ہے عمل میں اچھائی پیدا کرنے والے عقیدہ ہو عمل ہو حسن پیدا کرنے والے اچھائی پیدا کرنے والے اور یاد رکھو عمل کی اچھائی دو چیزوں کے ساتھ اساس تو ہم نے سن لی عقیدہ کی اساس توحید کی اساس دعا پوری عبادت ہے، اسی کے لیے مخصوص ہو وہ تو ہمیں حاصل ہو چکا ان موسن بندوں کی بنیاد عقیدہ ہے توحید پھر عمل کی باری آتی عمل کا حسن عمل کی اچھائی دو چیزوں کے ساتھ ایک ہے اخلاص ان عمل بالنیات و بے شک سارے اعمال ساری نیکیاں ان کا حسن ان کی قبولیت اور ان کا فائدہ نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جب محسن بندوں کا وطیرہ ہے ان کا عمل ریاکاری پر نہیں ہوتا ان کو نمود و نمائش سے محبت نہیں ہوتی واہ اور دکھاوا اور دنیا کی تشہیر وہ تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں ان اللہ تقی الخی ہے اللہ اپنے بندے سے, اس بندے سے محبت کرتا ہے جو تقی ہو اور خفی ہو تقی کا معنی پرہیزگار اور خفی کا معنی چھپ جانے والا اس کو دکھاوا نہ ہو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا شوق نہ ہو اپنے آپ کو ابھارنے کا شوق نہ ہو بلکہ خفی ہو چھپ جائے عمل سالے کرے چھپ کر دنیا نہ دیکھ پائے ایسے صحابہ میدان جہاد میں جاتے دعا کرتے ہوئے. یا اللہ ایسے مقام پر شہادت کی موت دے دینا جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو یہ نہ ہو کہ گرتے گرتے کو بندہ نظر آ جائے اور شیطان ویا کا وار کر جائے دکھاوے کا وار کر جائے ایسے مقام پر شہادت کی موت دینا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو یعنی اس دور میں دو چیزیں ہیں. ایک شہادت کی موت کی طلب ہے دوسرا اخلاص کی طلب ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو دکھاوا نہ ہو یہ عمل کا حسن عمل کی اچھائی اچھا عمل کرنے والا اخلاص نیت کے ساتھ تو ماں او میرو اللہ عبود اللہ مخلسی یہاں ساری قوموں کا ساری امتوں کا ذکر سارے انبیاء کا ذکر کہ ان سب کو نہیں حکم دیا گیا مگر اخلاص کا عبادت میں اخلاص پیدا کر رہا ہے ریاکاری سے دور ہو جاؤ یہ عمل کی اچھائی اور عمل کا حسن دوسرا جو عمل کا حسن ہے عمل کا مطابق ہونا نبی رسلان کے طریقے اور آپ کی سنت کے بس آپ کے طریقے اور آپ کی سنت نبی رسلان کے حدیث من عمل نہیں ساڑی امرا ہو کہ بندہ ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر نہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے. وہ عمل مردود ہوگا دنیا میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ سمجھیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے بڑی محنت ہو رہی بڑی جد جہد ہو رہی عمل کی گاڑی دوڑ رہی ہے سو کی رفتار سے دنیا میں احساس نہیں ہوگا احساس کب ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ کے نظام کے سامنے کھڑے ہو گئے تمہارے امال تو لے جائیں گے اور امال سے نتیجہ کیا نکلے گا صفر عظیم سمین اللہ جنا ہے بعض بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے نیکیوں کے ڈھیر لے کر ان کے عمل پہاڑوں کی چوٹیاں بنی ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو ان امال کو اس بندے کو بھی ترازو میں ڈالتا بڑا بھاری بھرکم اس کو بھی ڈالتا اس کی نیکیاں بھی ڈالتے ہیں لدا فدا نیکیوں سے آ تو جب تولا جائے گا اس کا اور اس کے تمام اعمال کا من ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا موثر ہونا ضروری مخلص ہونا ضروری متبیع سمت ہونا ضروری زندگی بھر کی نمازیں پڑھ لو سیرا سانا کے الفاظ ساٹھ سال کے نوازے اور اللہ ایک سجدہ قبول نہیں کرو ایک سجدہ قابل قبول نہیں کیا وجہ نمازیں پڑھ دو رہا مگر نمازے باپ دادا کی بس وہ بچپن میں مولوی صاحب نے سکھا دی, دی. اس پہ ڈٹا ہوا دس سے بس نہیں ہوتا بخاری کھول کھول کے دیکھو قبول نہیں کرتا باپ دادا کی باتیں نہیں چھوڑ بچپن میں جو مولوی صاحب نے سکھا دی, دی, دی. بس وہی وہ ہر آخر آ کر دین کیا باپ دادا کا ہے دین کیا مول صاحب کا ہے دین کیا آپ کے محلے کی مسجد کا ہے دیت و کتاب و سنت کا نہ اللہ کے محسن بندے بن محسن بندے کون ہیں جن کے عمل میں چھاپ و رنگ ہو رنگ حسن ہو زیور ہو محمد یا مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا بس دائیں بائیں جھاگنے کی ضرورت نہیں سیدھا اس کا چہرہ اللہ کے نبی کی طرف ہو اور اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف ہو نہ باپ نہ دادا نہ قوم نہ برادری نہ کوئی پیر نہ کوئی مرش مؤث رحمت ہو میرے محسن بے شک اللہ کی رحمت محسن بندوں کے قریب ہے محسن بندے کون ہیں؟ وہ تمام شرطیں پوری کرنے والے پیچھے بیان ہوئے اور ساتھ ساتھ یہ کہ عقیدے کی بنیاد قائم کر دینے کے بعد عمل میں اچھائی پیدا کرے حسن پیدا کرے عمل کی اچھائی دو طریقوں کے ساتھ اخلاص ہو نہ کہ ریاکاری اور سنت ہو نہ کہ بدعت یہ بندے معاشرے اللہ اس کی ان کے اعمال نہ یہ قبول کرے گا بلکہ پورا پورا عجر بھی دے گا اور بڑھا بھی دے گا بڑھا بھی دے گا جو اجور دو بات عمل پورا دے گا عمل کاٹے گا نہیں اگر نیکی شرائط کے ساتھ ہے عمل کاٹے گا نہیں پوری جزا دے گا اور پوری جزا دینے کے بعد من اپنے فضل سے اس کو پڑھا دے بھی ایک نیکی کی جزا کیا ہے آپ نیکی کی اس کا پورا بدلہ آپ کو مل گیا نماز پڑھ لی ایک نماز آپ کو مل گئی با جماعت پڑھ لی ستائیس نمازیں مل گئی عمل کا حضر ہے لیکن وہ فضلے اللہ اپنے فضل سے بڑھا بھی دے گا ایک نماز کو ستر گنا سات سو گنا اور جہاں تک چاہے بڑھا دے بیس اللہ میں کہ ایک نماز با جماعت پڑھ لی ایک لاکھ نمازیں بن یہ اس عمل کا اجر لیکن اس سے زیادہ پڑھا بھی دے گا کوئی حد ہے اس کے اجر بس تو محسن بندے بند اچھائی پیدا کر دو اللہ تعالی کو عمل کی اچھائی عقیدے کی چائی دکھاؤ تاکہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ کے وعدے وہ حاصل ہو سکے ان نہ ہو شکور بخشنے والا بھی اور قدردانی کرنے والا بھی گناہ کر کے آئے ہو سارے بخشوں کو معاف کر دو اور شکور آگے جو لیکیاں کرو گے ان کا قدردان بن جاؤں گا اللہ قدردان بن گیا تو اجر کی حد ہوگی اس کی رضا کی حد ہوگی اس کا اجر بھی بے کنار ہے اور اس کی رضا بھی بے کنار ہے کوئی کنارہ کوئی دیوار اس اجر کو اور اس کے رضا کو اور اس کی رحمت کو محدود نہیں کر سکے حاوی ہے پوری کائنات شرد یہ کہ محسن بندے بن جاؤ عقیدہ توحید کو اپنا لو ان شرائط کے ساتھ دعائیں کرنا شروع کر دو تاکہ دعائیں کا قبول ہو اور اپنی ذات کو روکے رکھو میری ذات زمین میں بگاڑ پیدا نہ کرے فساد نہ مچائے جو اللہ نے یہ زیور دیا زمین کا اس کو تباہ نہ کرے اور ساتھ ساتھ جو احسان عمل کی شرائط ہے حفاظت اخلاص اور مطالبات رسول مطالبات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بڑی کڑی شرائط نہیں بڑا آسان دین ہے جس نبی سے محبت کے دعوے ہیں اس کی سننے سے بھی پیار کر ذات سے محبت ہے بات سے محبت نہیں ذات سے عشق ہے بات کسی اور کی محبت نہیں یہ کیسے محبت ہے تو ذات سے بھی محبت ہو بات سے بھی محبت ہو جو نظامات لے کر ہے اس سے بھی محبت ہو اخلاص کی بنیاد ہو تو یہ بندہ محسن بن جائے گا اور ان رحمۃ اللہ قریب محسل نہیں اللہ کی رحمت ان محسن بندوں کے قریب اللہ تعالیٰ سے توفیق کی, کی سزا ہے اللہ ہمیں اپنا محسن بندہ بننے کی توفیق اتا اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید عطا فرما دے پوری قوت اور پوری سلابت کے ساتھ ہر عمل جو ہے جو بھی انجام دے اللہ توفیق دے ہر عمل میں یہ دو رنگ ہوں ایک اخلاص کا دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی طباع کا اقول قولی هذا حاضہ الحمد للہ رب العالمين